بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے لیلاً من المسجد الحرام إِلَى الْمَسْجِدِ الدی اسرویا بَارَكْنَا حَوْلَهُ مسجد مِنْ آيَاتِنَا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 وَآَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِ وَكِيلًا ہم نے اس سے پہلے موسا کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایق بنایا تھا اس تاقید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا حمل تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نو کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا وہ قبین بنی اس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 جاء وعد بعثنا عليكم عِبَادًا بدلنا باسنا بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا شدید الدِّيَارِ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 ان احس احسن تم فی کم وس تم فل فل جب دخلی سو اوہ کم ولی دسجم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 لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے ان يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے جو لوگ اسے مان کر پھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا عجر ہے اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے وَيَدْعُ الْإنسان انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے وجال آیت الجالی بروتل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 اقرأ كفا بنفسك اليوم کا حسب ہر انسان کا شغول ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا پڑھ اپنا نام آئے اعمال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے مایا تجیل نفسی وم بول فائن نمایا بلویہ اخرومی نت نصول جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی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 فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فدمر تدمی جب ہم کسی بستی کو خلاق کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیا کرنے لگتے ہیں۔ تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کرتے رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوحِ وَكَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَخِيرًا دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں۔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 انجالنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنما ثم جعلنا له جهنما يصلاها مذموما مدحورا جو کوئی آجلہ کا خاہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر او ملو مشکور اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے جیسی کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن تو ایسے شخص کی سی مشکور ہوگی کل ندو الاپو امبک ناپو او امبک محبو ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے او فضلنا بعضهم در بعض ہوں اکبر, اکبر تف مگر دیکھ لو دنیا ہی میں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 وآت ذا حقه وبن ولا تبذر ان كَانُوا کا الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق فضول خرچی نہ کرو فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نا شکرہ ہے فَقُلْ لَهُمْ فَقُلْ لَهُمْ سور اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتے داروں مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کٹرانا ہو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 کہ ملامت زدہ اور آجز بن کر رہ جاؤ ان سو ریما رو تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے اولت پتلو اولد خم خت ام لو نم ام نتل ہوں اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رسک دیں گے اور تمہیں بھی در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے فہشت ہوں ذنا کے قریب نہ پھٹکو وہ بہت برا فیل ہے اور بڑا ہی برا راستہ الله حل بلح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 بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اس کی مدد کی جائے گی نسول مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر ایسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے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 اور پلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو یقیناً آنکھ کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا زمین میں اکڑ کرنا چلو تم نہ زمین کو پھار سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوحًا ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے جہن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 لتقولون قولاً عظيماً کیسی ع عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکا کو بیٹیاں بنا لیا بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو ولقد صرفنا ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئے مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں قل كان كما الى اے محمد ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالکِ عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے سبحانہ وتعالی عما يقولون علواً کبیراً پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن ان شی ان سب تصویر اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی برد بار اور درگزر کرنے والا ہے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 جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو او وہ سب دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانکتے ہیں یہ بھٹک گئے ہیں انہیں راستہ نہیں ملتا وہ کالو کم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 میں خون قریب ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز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 جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی ہم کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں افسن ہی ہوں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 او وما تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے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 ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کار ساز سمجھتے ہو وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں اولاد ال ربی ملو سینت اون ا قرب و ارجون ارجون رحمت ہوں خوف ندب ان ادب ربی کا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈٹنے کے لائے وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا کان ذلك في الكتاب مسطور اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں یہ نوشتائے الہی میں لکھا ہوا ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون بها وما اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات میں کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں چنانچہ دیکھ لو سموت کو ہم نے علانیا اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا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 ونخوفهم فما إلا یاد کرو اے محمد ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لانت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے وَإِذْ قُلْنَا اسجد لمن اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکا سے کہا کہ آدم کو سچتا کرو تو سب نے سچدا کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس نے کہا کیا میں اس کو سچدہ کروں جسے تون نے مٹی سے بنایا ہے دوں پیلا پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ ت نے اسے مجھ پر فضیلت دی اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے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 واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم, وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ان عبادی ليس لك بربك وکیلا تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں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 حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّمًا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَدْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا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 اویو أَمْ کم سی بلت جم تم وی دفتن اح شاسی مِنَ ری پکو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 کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں اٹا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی فمن اوتي كتابه بيمينه يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اکا كَانَ فِي کتاب نتیلا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ خروتی امل سَبِيلًا پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو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 ان دون این کلری آلین ولی سبت نل کدیت إِلَيْهِمْ شی قَلِيلًا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 قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا یہ ہمارا مستقل طریقے کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا اور ہمارے طریقے کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤگے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر فجری کا ن نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے او مین التح جدی ابا کم قومم محمود اور رات کو تحجد پڑھو یہ تمہارے لیے نفل ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرتے وہ خلا صدقیوں افریج نیم و خدیوں وجالی وجالی مل کیا سلطان اور دعا کرو کہ پروردگار دگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے زَهُوقًا اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل تو مٹنے ہی والا ہے رحمت اللہ خس ہم اس قرآن کے سلسلے تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں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 بللی اوہین علئی کس نکیل فبل ہوں کے نالئی کبھی اور اے محمد ہم چاہے تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وہی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے قل لئن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 چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو صفی نر کل اختر نصیل لَكَ منل تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا گنتا او فن بالله تیل میل أو يكون لك بيت من زخرف أو في السماء ولن نؤمن تم حتى تنزل علينا و ملکی قل سبحان کتاب هل كنت کل بشرا وصول ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تُو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تُو اس میں نہریں روا کر دے یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے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 منس مینوج مل قَالُوا کالوں اللَّهُ بَشَرًا وصول لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی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 فور بھی جدید یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا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 تم تم لکھو نا خز رحمت ربیم سکھ تم خوشی سنو کا تور اے محمد ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے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 فقال له فرعون لأظنك يا موسى مَسْحُورًا ہم نے موسا کو تو نشانیاں عطا کی تھیں جو سریح طور پر دکھائی دے رہی تھی اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نہ کہ اے موسا میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے نیل راؤن مضبور موسا نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارت کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ من الْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ ومن مَعَهُ جَمِيعًا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 یخرون از قونی سجد و سبحانو بنا ان کے نو ڈو بنا مسرول آئے و یخرون از قونی اب کون وزی دوم اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو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 ایم ما تدعو فلہو الاسماء الحسنا وَلَا تَجَهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو